دیکھیے حضرت صاحب میرا نام اشرف صادق ہے اور میں اکثر تسلیم مندر سپر ون کے نام سے بھی لاغن ہوتا ہوں تو حضرت میرا سوال ہے کزا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور سردار صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے شکریہ جی شکریہ تسلیم بھائی تسلیم تو آپ کا نام ہمیں آتا تھا تسلیم یہ اشرف یا تو پورا لکھتے ہیں اشرف صادق یہ اشر صادق بہر چلو جو بھی آپ پسند فرمائیں تو قزا نماز کا طریقہ تو وہی ہے جو ادا نماز کا ہے صرف نیت کا ہی ہے کہ وہ ادا ہے یہ قزا ہے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے تو جیسے ادا پڑی جاتی ہے ایسے ہی قزا پڑی جائے گی صرف نیت میں یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں وقت کی یہ نماز جو ہے وہ میں قزا کر رہا ہوں اور سیدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جب اب ہوا رسول تک پڑے تو ایک طرف سلام پھیرے اور دو سعید صاحب کی نیت سے کرے پھر جب دوسرے سعیدے سے اٹھ کر بیٹھے تو پھر اباہل وسولات شروع کرے اس کے بعد روشی پڑے دھویں پڑھے اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے آج یہ طریقہ ہمارے بعد